فلاحت عبادت کرو اپنے پروردگار کی اللہ خلا وہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا نبین قبل کم اور ان کو پیدا فرمایا کہ جو تم سے پہلے تھے تتقون تاکہ تمہیں تقوع اور پرہیزگاری ملے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ الدی جال فراش وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا وہ سما ابینا اور آسمان کو چھت بنایا وہ انضلین سما اما اور آسمان سے پانی برسایا جب ہی منتھ رسم پھر اس پانی سے نکالے پھل تمہارا رزق فلا تو اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ وہ ان تم تعلوم حالانکہ تم جو ہے وہ جانتے ہو ہر نبی اللہ کی طرف سے مبوس کیا گیا اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب بھی عطا فرمائی گئی تو پہلے تو اس کتاب کا تعارف کرانا ضروری ہوا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اسے عطا فرمائی گئی ہے تو اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ کیسی کتاب ہے تو فرمایا گیا تھا کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے اور اس کے بعد پھر اللہ کا نبی جب کتاب کا تعارف کرا چکا تو پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو رسول کو مبوس فرمایا اس مقصد کا بیان ہوا تو پہلے کتاب کا تعارف ہو گیا تو اب جو ہے مقصود کا بیان ہو رہا ہے یعنی مقصود کیا ہے اللہ کے نبی کے بھیجنے کا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اللہ رب العزت کے احکام اور اس کی تعلیمات کی پیروی کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے تو یہ اس آیت کا اس سے پہلے جو آیات تھی تعلق ہوا اور ایک تعلق اس طرح سے بھی ہے اس آیت کا اپنی سے پہلی والی آیتوں سے کہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر اور نفاق کا بیان فرما دیا تو اب یعنی یہ بتلایا گیا کہ ایمان لے آؤ اور کفر اور نفاق سے بچو تو کفر اور نفات سے بچ کر ظاہر ہے کہ ایمان حاصل ہوگا ایمان جب لے آئے تو اب جو ہے عبادت کا ذکر ہو رہا ہے تو پہلے ایمان اور پھر جو ہے عبادت جب تک ایمان حاصل نہ ہو تو اس وقت تک عبادت کا یا کسی بھی جو ہے اچھے کام کا سرا اور اللہ کے یہاں جو ہے اس کا شمار نہیں ہوتا تو اس لیے پہلے جو ہے ایمان اور کفر اور نفاق کا بیان ہوگا ہو گیا اور یہ بتلا دیا گیا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے اور نفاق کیا ہے تو ایمان کا شوق پلایا اور کفر اور نفاق سے جو ہے وہ احتراز کرانے کا درج دیا گیا کہ کفر اور نفاق سے بچا جائے اور ایمان کو حاصل کیا جائے تو جب ایمان کی بھی معرفت کرا دی ایمان کا بھی جو ہے وہ ذکر کر دیا اور اس کے بعد جو ہے دو گروہ جو تھے یعنی سب کھلے کافر اور چھپے کافر تو ان کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا تو اب گویا کہ شوق پہلا دیا اور اس طرح سے ایمان کا حصول جو ہے جب ہو جائے تو پھر جو ہے یعنی عبادت کا کہا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایمان کا ذکر کرنے کے بعد اور کفر کی برائی اور نفاق کی برائی اور کفر کی پہچان اور نفاق کی پہچان جب ہو گئی تو پھر جو ہے اب یہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا گیا کہ یا, یا عربی میں ندا کے لیے آتی ہے اور ندا کا مطلب یعنی پکارنا ہے تو اللہ رب العزت جب ندا فرماتا ہے تو اس ندا کے بہت سے مقصد ہوتے ہیں قرآن قریب میں متعدد مقامات پر یا کا حرف جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تو ندا کسی کو کی جاتی ہے تو ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی غفلت سے بیدار کرنا غفلت کو دور کرنا تبی کرنا اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا یہاں ندا جو کی جا رہی ہے یہاں جو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے یا پھر بزرگی اور کرامت کا اظہار فرمانا مقصود ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا قرآن کریم میں یا النبی تو یہاں جو ہے یہ کرامت اور بزرگی کا اظہار کرنے کے لیے یا فرمایا گیا اور کہیں جو ہے وہ اپنی آجزی کا اظہار کرنے کے لیے بھی یا کو استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارا یا اللہ کہنا یہ ہمارا اور ہماری جو ہے وہ انکشاری اور ہماری آجزی کا اظہار ہو رہا ہے اس اور بہرحال اور بھی بہت سے مقصد ہوتے ہیں آسمانوں کو, آسمانوں کو ندا کی یا تو یہاں جو ہے یعنی اللہ تبارک مطالعہ نے آسمان کو جو ندا کی تو اپنی اطاعت کرنے کے لیے ندا کی ہے اپنی اپنی کا درس دینے کے لیے ان کو پکارا ہے بہرحال یہ مقصد ہوا کرتا ہے یا استعمال کرنے کا اب اللہ رب العزت جو جو ہے ہے یہاں یہاں پر جو فرما رہا ہے کہ یا الناس تو یہاں کس مقصد کے لیے پکا رہا ہے یہ بھی بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جو ہے وہ اس کے کئی مقصد ہو سکتے ہیں ایک مقصد تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو الناس ہے تو ناس مانے آتے ہیں عربی میں بھولنے کے بھی تو یہاں پر جو ہے یعنی تنبیہ کے لیے اور اس طرح سے یعنی جو غافل لوگ ہیں ان کو جو ہے خبردار کرنے کے لیے یہاں پر پکارا جا رہا ہے تو معنی یہ ہوں گے یا یہ اناس اے بھول جانے والوں اے بھول جانے والو او بدو بندگی کرو عبادت کرو ربکم رب اپنے پروردگار وردگار کے اور اور بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ اور اناج کے معنی انسان کے بھی ہیں تو یہاں اناج سے مراد جو ہے تمام انسان مراد ہے یعنی مومن بھی کافر بھی منافق بھی اور قیامت تک کے تمام انسانوں کو یہاں پر خطاب کیا گیا یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جتنے انسان آئیں گے یہ ان سب سے ان سب کو پکارا گیا ہے اور یہاں وہ تمام جو ہے مراد ہیں قیامت تک کے انسان جو ہے یہاں پر مراد ہیں جو آ چکے ہیں وہ آ چکے اور جو آئیں گے ان کو بھی یہی جو ہے وہ ندا ہوگی کہ, یا ناس کہ اے تمام انسانوں تمام لوگوں تو, تو, تو تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی اچھا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پکارنا تمام انسانوں کو ہے تمام انسانوں کو پکارا گیا کافروں اور مومنوں اور منافقوں تو پھر او اس کا جو معنی ہوگا اس میں بھی بڑی وسعت ہوگی اس کے معنی میں بھی بڑی گنجائش ہے تو یعنی اور اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے کافر منافق اور مومن سب شامل ہیں اسی طرح سے اس میں گناہ بھی شامل ہے سب कहा जा کو بھی کہا جا رہا ہے تو مانا یہ ہوں گے جبکہ کافر مراد ہے کافروں کو بھی جو ہے وہ یعنی کہا جا رہا ہے تو مانا یہ ہوں گے یادو کہ اے لوگ یعنی اے کافرو قدو اپنے پروردگار کی عبادت کرو عبادت کرنے کا مطلب کیا یعنی پہلے ایمان لاؤ اور پھر جو ہے اپنے رب کی عبادت کرو اور منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں یعنی منافقو تم منافقوں کو چھوڑو مخلص ہو جاؤ اور خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور گناہ گاروں سے مانا ہی ہوگا کہ گناہ کو چھوڑو اے لوگ یعنی اے گناہ تم جو ہے وہ گناہ کو چھوڑو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہ سب مانا یہاں پر اس طرح سے ہوں گے رب بکم کہ کس کی عبادت کرو اپنے پروردگار کی تو یہاں جو ہے یعنی عبادت کا عبادت کیوں کی جائے یعنی عبادت کا حکم دیا تو یہ حکم اپنی وجہ کے ساتھ یعنی عبادت کرو اس کی کہ جس نے تمہیں پالا ہے رب اپنے پرورش کرنے والے کی اپنے پروردگار کی تو گویا کہ اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو اس لیے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں تو جو پالنے والا ہو تو وہ بڑا محسن ہوتا ہے تو سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور سب سے قدیم اور سب سے اعلیٰ اور حقیقی جو ہے وہ پرورش کرنے والا اللہ رب العزت ہے تو اس لیے جو ہے تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ وہ تمہارا مربی ہے تو اللہ خلا کہ وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا فرمایا اب یہاں پر جو ہے انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ پہچان لے کہ وہ پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا کہ انسان کو پہلے اپنی ابتدا کا پتا چل جائے کہ ابتدا کیسے ہوئی تو یہاں یہ بتلایا گیا کہ دیکھو تم اور یعنی جب یہ پتا چل جائے کہ انسان یہ جان لے کہ کس طرح سے وہ وجود میں آیا ہے کس طرح سے وہ نیز تھا اور پھر ہست میں آیا کس طرح سے نیستی سے ہستی میں آیا ہے اس کا وجود کیسے ہوا ہے انسان کو جب یہ پتا چل جائے تو پھر جو ہے وہ سوچے گا اور جو ہے وہ یہ کہا کہ جس نے اس کو یہ وجود عطا فرمایا ہے تو پھر واقعی وہ جو ہے عبادت اور بندگی کے لائق ہے اس کی ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے وہی مستحق عبادت بھی ہے تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ الزیح خلا تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا تم کچھ بھی نہیں تھے اور پھر تمہیں جو ہے وجود تتا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا والذین من قبلکم قبل نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا فرمایا والذین من قبلکم بلکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی پیدا فرمایا یعنی تمہارے باپ دادا وہ سب اللہ نے پیدا فرمائے تو جس کا اتنا کرم ہو جس کا اتنا احسان ہو تو جو ایسا جو ہے وہ خالق ہو جس نے جو ہے تمہیں بھی وجود عطا فرمایا اور تمہارے باپ دادا کا بھی وجود اسی نے جو اسی کا عطا کیا ہوا ہے تو پھر وہی مستحق عبادت ہے تو اس لیے اس کی بندگی کرو تو اس کا کرم جو ہے اتنا وسیع ہے اور وہ اتنا محسن ہے کہ اس نے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے تمہیں اپنے فضل و کرم سے وجود عطا فرمایا تو وہی عبادت کے رائے کے اس لیے جو ہے تم اس کی بندگی کرو لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ لال لگ کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ جس کے معنی ہم اردو میں شاید کے کرتے ہیں تو شاید کے معنی تو شک کے آتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ کلام الہی میں جہاں بھی لاللہ لا استعمال ہوا ہے تو یہ یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں شک نہیں ہے تو یہاں قرآن کریم میں لال کا جو لفظ استعمال ہوا اس کے استعمال کی کئی وجوہات ہیں تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں اور اہل عرب لاللہ کا استعمال اپنے اپنی کا اپنی محاورے میں اپنی زبان میں اور گفتگو میں استعمال کرتے رہت رہتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہاں پر قرآن کریم میں لاللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پھر اس لیے بھی کہ اگر یہ یعنی ہم اس کے معنی یہی لیں کہ جو عام بول چال میں عربی میں لیے جاتے ہیں تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ لال تتقون شاید میں تقوی جو ہے مل جائے تم بندگی کرو شاید تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے اب آپ دیکھیے یہاں پر صاف جو ہے بالکل یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کس لیے کی جائے اللہ کی بندگی کسی لالچ سے نہیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں نام و نمود کے لیے بندگی نہیں اللہ کی عبادت جو کی جائے وہ نمائش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس لیے کی جائے لہلّم تک تاکہ تمہیں تقوا اور پرہیزگاری ملے اس لیے اللہ کی بندگی کرو تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ یعنی فرما دیا کہ اس کی عبادت اور اس کی بندگی کا مقصد جو ہے تقوا اور پرہیزگاری کا حصول ہونا چاہیے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ تقوے کی ابتدا جو ہے عبادت ہی سے ہوتی ہے تقوے کا نور اور پرہیز کا منصب اور مقام وہ عباد سے مل سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ کسی اور لالچ کے لیے جو ہے عبادت نہیں ہونی چاہیے بلکہ لالچ اگر ہو تو پرہیزگاری کا جو ہے ہونا چاہیے اور پر اور پرہیزگاری کے نور کے حصول کے لیے جو ہے عبادت کی جائے اور اب مزید اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانیوں کا اور اپنے انعام اور اپنے احسان اور اپنے اکرام کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللذی لکم الارض اللہ کہ وہ پروردگار کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ زمین حضرت انسان کے لیے بنائی گئی ہے لکم تمہارے لیے اور باقی جو مخلوقات ہیں وہ سب پتہ چلا کہ انسان کے تابع ہیں تو حضرت انسان کے لیے جو ہے یہ زمین بچھونا بنی ہے اور زمین کو بچھونا اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اصل زمین کا جو مقام ہے وہ تو سمندر کے نیچے ہی ہے تو انسان کی فلاح کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے زمین کا اتنا حصہ جو ہے وہ پانی سے اوپر کر دیا گیا ہے کہ جس پر انسان زندگی گزار سکے زمین جو ہے وہ گول ہے اور اس طرح کی گول نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک چھوٹی چیز گول ہوتی ہے کہ اس پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا کوئی بھی کھڑا ہوگا تو لڑک جائے گا ایسا نہیں بلکہ زمین کی گولائی اس طرح کی رکھی ہے کہ اتنی وسیع ہے کہ دیکھنے میں جو ہے بالکل یہ ہموار اور بالکل جو ہے یکساں طور پر نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے اور اس کا مقام جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے اور جس قدر بھی حصہ اور یہ سطح ہے سطح جو آپ سے اور پانی سے اور سمندر سے اوپر نظر آتی ہے یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہے انسان کی بہتری کے لیے اور انسان کی آبادی کے لیے اور انسان کے زندگی گزارنے کے لیے اتنا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو وہ کھلا رکھا اور اس کو اوپر کر دیا ہے تو یہ بچھونا بچھونا ہے یہ بالکل بستر ہی ہے اور بستر اور بچونا اس طرح سے بھی ہے کہ یعنی زمین کو لوہے کی طرح سخت نہیں رکھا اور سارے جو ہے وہ حصے پر پہاڑ اور روڑے ہی نہیں بکھیر دیے کہ انسان کا چلنا ہی دشوار ہو جائے اور نہ ہی جو ہے زمین کو اس طرح سے رکھا کہ جو دل کی صورت ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ گارا اور کیچڑ ہوتی ہے کہ اس میں چلا ہی نہیں جا سکتا اس پر رہا ہی نہیں جا سکتا ہے اس میں اگر کار دلدل جہاں ہوتی ہے جس حصے پر آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے وہ قدم نہیں جمتے ہیں آدمی جو ہے وہ کوئی بھی چیز وہاں پر دھر جاتی ہے تو زمین کو اس طرح کا نہیں رکھا بلکہ جیسے بچھونا ہوتا ہے کہ جس پر آرام سے جو ہے جناب آدمی لیٹتا ہے سوتا ہے بیٹھتا ہے تو اس طرح سے زمین کو رکھا کہ ہم جو ہے اس میں چلتے ہیں پھرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ساری معمولات انجام دیتے ہیں اور اپنی ضروریات سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں تو اس طرح سے زمین کو جو ہے وہ بچھونے کی سر رکھا وہ سما بنا اور آسمان کو جو ہے وہ چھت بنایا تو یہ یعنی زمین جو ہے وہ بچھونا اور آسمان جو ہے وہ چھت اور چھت بھی کیسی کہ گھر کی طرح چھت نہیں ہے کہ جس سے کہ جو ہے یعنی صرف جو ہے ہم سایہ حاصل کرتے ہیں اور جو ہے بس اور اس طرح سے ہم آرام سے اس کے نیچے لیٹ جاتے ہیں بلکہ زمین کی چھت ایسی ہے کہ اس سے جو ہے فرمایا سما اما ہم نے زمین کے اوپر جو یہ آسمان کی چھت بنائی ہے یہ ایسی ہے کہ اس سے پانی بھی ہم جو ہے برساتے ہیں یعنی یہ تمہارے لیے چھت کا بھی کام دے رہی ہے اور پانی جو برتایا جا رہا ہے یہ جس سے کہ تمہارا رسک جو ہے وہ ہم ظاہر کرتے ہیں اسباب ظاہری کے صورت سے تو ایسی چھت ہے کہ جس سے پانی بھی جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو رہا ہے فخر جب ہی مینستمارات تو پھر جو ہے اس پانی سے کچھ پھل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر تمہاری غذا کے لیے جو پیدا فرمائے تو مطلب یہ کہ یعنی پانی تو سبب ظاہری ہے حقیقی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے اس سے پیدا فرماتا ہے پانی کو ظاہری سبب بنایا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ جناب آسمان سے پانی برسے تو جناب اس سے پھل اور جو ہے وہ پودے اور درخت جو ہے وہ نکلے پیدا ہوں کسی جگہ ایسی نہیں پیدا ہوتے باوجود جی اس کے کیونکہ بیج ڈال دیا جاتا ہے لیکن پھر کب بارش ہو جاتی ہے پھر بھی جو ہے اسے جو پیداوار نہیں ہوتی ہے تو یہ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر ہے اور پھر دیکھیں یہاں پر اللہ تعالی نے کس انداز سے کلام کا جو ہے وہ انداز اور اس کا جو مضمون ہے کیسا دلکش ہے اور کتنے مفہوم اپنے اندر یہ ایک جملہ لیے ہوئے فرمایا پاکہ بھی منتمرات اس پانی سے نکالے اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے یعنی مطلب یہ بغیر بارش کے پیدا, ہوتے ہیں. خجور, یہ بغیر بارش سے پیدا ہوتی ہے بلکہ بارش, سے تو یہ ہوتا کہ پھل بارش ہو جانے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں اور پھر یہ دیکھیے کہ یعنی آ, ہر جگہ جو ہے وہ سے سارے پھل نہیں پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بہت سے پھل ایسے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں پیدا ہوتے ہیں زمین کے دوسرے حصوں میں زمین کے دوسرے خطوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہوتے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جو پھل پیدا ہوتے ہیں وہ یہاں پیدا نہیں ہوتے تو مینس ہمارا پھلوں میں سے یعنی نکالے اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے پھلوں میں سے یعنی جس کا مفہوم یہ ہو رہا ہے کہ کچھ پھل جو ہے وہ بارش سے نکلے اور اس جس زمین پر بارش ہو رہی ہے اس زمین سے کچھ پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کچھ اور جگہ سے نکالتا ہے تو اس لیے محنت سمارتی فرمایا یہ نہیں فرمایا جب ہی اس کہ سارے پھل جو ہے وہ اس پانی سے نکالے ایسا نہیں فرمایا اچھا پھر دیکھیے کہ فرمایا رسکن لکھوں جس میں اور بھی بڑا یعنی کچھ اور بھی عرض کیا جا سکتا ہے لیکن میں مختصرہ رسک, رسک دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یعنی اصلاً اور حقیقت یہ سب کچھ جو ہے حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا اور پیدا فرمایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب انسان بھی جو ہے وہ کھاتا اور انسان جن چیزوں کے جانور ہیں وہ بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں اسی سے اسی اس پیداوار سے اور اس کے علاوہ جو ہے جناد بھی ہیں تو جناد بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے گئے ان کا کہیں یہاں تذکرہ نہیں کرنا تو مطلب یہ ہوا کہ اصل تو جو ہے مقصد جو ہے جس کی خاطر یہ چیزیں بنائی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے اور باقی جو ہیں وہ سب اس کے تابع ہو کر وہ بھی کھاتے ہیں اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ صدر مملکت اگر اپنے جو ہے جناب مملکت کے حاکموں کو مدعو کرے اپنے یہاں تو وہ جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی حاکموں تو اس نے دعوت دی ہی ہے اور حاکم اس کے یہاں شرکت کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان حاکموں کے جو ملازم ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مدعو کر لیتا ہے اور اگر جو ہے یعنی اب تو خیر یعنی کاریں ہیں ٹیکسی ہیں اور ہیلی کاپٹر ہیں کیا کیا ہیں یہ ساری چیزیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ ان چیزوں کے ان سواریوں کے ایجاد ہونے سے پہلے ماضی میں جائیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے یعنی جانور ہی استعمال ہوتے تھے سواری کے لیے گھوڑے وغیرہ تو اب ذرا اس دور کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیں اور تصور کر لیں کہ جناب حاکم کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہے صدر صاحب نے خلیفہ نے یا امیر امیرین نے جو ہے وہ ان حاکموں کے ملازموں کو ان کے نوکروں کو اور ان کے جو ہے جناب سواری میں استعمال استعمال ہونے والے جانوروں کے لیے بھی جو انتظام کر دیا اب یہ کیا ہوگا کہ یعنی بادشاہ کا اصل مقصد تو حاکموں کو جو ہے یعنی مدعو کرنا تھا اور دعوت دینا تھا ان کو کھلانا تھا لیکن چونکہ نوکر ملازم اور یہ سب اس کے یعنی ماتحت ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ حاکم تھے اور یہ نوکر وغیرہ جو تھے یہ تابع ہو کر تو یہ ان ہاکم کہے گا کہ کتنا اچھا ہے کتنا اچھا امیر ہے کہ دیکھو نہ صرف ہماری دعوت کی بلکہ ہمارے ملازموں اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی جو ہے جناب اس نے سب انتظام کر دیا اور ان کے لیے بھی جو ہے اس نے اپنے ہاتھ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بھی تو اصل تو حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کرنا لیکن جنات اور جانور وغیرہ یہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ یعنی انسان کے تفیل اور انسان کے تابع ہو کر جو ہے سب استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی چونکہ اس میں اس کے بعد فرما ہے فلاں کا جال کا تو پس تم جو ہے اللہ کے لیے ہمسر اور شریک مت ٹھہراؤ یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس رب کی بندگی اور عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پھر پیدا فرما کر تمہارے لیے جو ہے دیکھو یہ کتنا اس نے انتظام فرمایا ہے کتنا انتظام کیا ہے کہ تمہارے لیے جو روزی کا بھی بندوبست کیا تمہارے لیے جو ہے اس طرح سے یہ ساری چیزیں مہیا فرمائیں تو اب ان ساری چیزوں کا تعضا یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی بندگی کرو کسی اور کی بندگی نہ کرو اور اللہ کے ساتھ جو ہے کسی طرح سے نب مت ٹھہراؤ نب کے معنی شریک کے آتے ہیں تو بعد نے تو اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نہیں ہے کئی ہیں کئی جو ہے وہ خالق ہیں کئی جو ہے وہ رب ہیں اور بعد نے کہا کہ رب تو ایک ہی ہے خالق تو ایک ہی ہے لیکن چونکہ اتنی بڑی کائنات اس کا انتظام علیہ السلام چلانے کے لیے اس کو ضرورت ہوئی اس لیے جو ہے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں اور بھی ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ ند قرار دیے اور انداز ٹھہرائے یعنی شریک ٹھہرائے اور ہم سر ٹھہرائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دیکھو حقیقی محسن اور حقیقی مربی اور حقیقی خالق و مالک ہم ہیں تو اس کا تقاضا یہ کہ تم خالص طور پر ہماری بندگی کرو حالانکہ تم سب یہ جانتے ہو یعنی تمہیں اقل کے ذریعے سے بھی اور ہماری آیات کے ذریعے سے بھی یہ معلوم ہو گیا اور یہ پتا چل گیا کہ بندگی کے لائق جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے اب اگر تم نے جو ہے اس علم کے بعد اور اس, معلوم اس کا علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اور اس, کی اس کے معبود ہونے میں اور اس کی ذات و صفات میں کچھ اور شریک ٹھہرائے تو پھر تمہارا جو ہے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ ان ساری باتوں کی نشاندہی کر دی و تم تالم تم سب اس کو جو ہے وہ جانتے ہو تمہیں سب جو ہے ان باتوں کا علم ہو گیا اب ان باتوں کا علم ہوتے ہوئے اگر تم جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے اور اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کرو گے تو پھر جو ہے کل قیامت میں کوئی عذر جو ہے تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توحفی عنایت فرمائے اور خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی بندگی کرنے کی ہمیں توفیق نہایت فرمائے اس پر قائم قائم رکھے واخرداوانہ ہمدولی ظاہر پہ لا رہے ہیں